بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را آیا تل کتاب الحکیم الف لام را یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں اکانل ناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق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 کہ اپنی سرکشی میں بہتتے رہیں وہ ار مسل سن ابان جم بہی اوقن او قو أَوْ اما فلم کا شفنا انہ بہ مؤ کا علم یدنا الابرم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَحْسَبُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي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 فمن ممن كذباً او كذب لا يفلح تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک گناہگار گار فلاح نہیں پائیں گے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ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 ان میں فیصلہ کر دیا جاتا ولی آیا تم ابی فکل ان نملبل فن تو اناک اور کہتے ہیں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 اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں سی کم فل بریبہ ادا کم تم فل فل کی وجو نبیبتی جا 129. وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين 120. وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيضكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا موجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون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 من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا وَأَظْهَرَ الْأَرْضَ زُخْرُفَهَا وَالزَّيَّنَاتِ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حصيدا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 مستقم اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے لِلَّذِينَ احسن الخسن و خالی دون جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین کسبوا السیئات جزاء جزا اس مت لا ما توحم من اللہ من آسم کا ان شیت قطعا من اللہ مظلما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 یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُمْ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 بیننا ان كنا عن ہمارے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے اللَّهِ کلفس مولا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 شوق یہ يهدي یہ الحق اف مئی یحدی يهدي إلا إلا عل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 اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارامت نہیں ہو سکتا بے شک خدا تمہارے سب آمال سے واقف ہے وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصدق الذي بين يدئه وتفصيل الكتاب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 اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو بل کذبوا بما لم يحیطوا بعلمه ولما يأتهم تأویلو کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر كيف كان عاقبت الظالمین حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 اور اگر یہ تمہاری تقسیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے امال کا تم میرے عملوں کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دہ نہیں ہوں وہ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 اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وہ یو مشم کا بہین ہوں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 اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ ولو ان لكل نفس ظلمات ما في الارض لافتدت به واصر الندامه لم ما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں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 وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے یا الناس قد جا ات من ربکم قد ات کم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 وہ قیامت کے دن کے کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں بے شک خدا لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وما تكونوا في شان وما تتلو منهم من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كننا عليكم شهودا اذ تفيضون في ما یا زب اب قلی دلا فسم ولا فسم اصغ ملا اکبر اللہ فی کتاب مبین اور تم جس حال میں ہوتے ہو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 لا خوف عليهم ولا هم سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اللہ وکالو یتون یعنی وہ جو ایمان لائے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 نلاہ ماں فماواتی وم فل اویت تبی نون دون اللہ إِلَّا اللہ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے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 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے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 کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے عَلَيْهِمْ علیہ قومی کم قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ کیری كَانَ كَبُرَ تلاہ مَقَامِي تو بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا فَأَجْمِعُوا و وَشُرَكَاءَكُمْ فم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 اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں سماسنا الا فر آؤ نہ من اہ بھی آیا تین فست بہوکانو فستک بہوکانو پھر ان کے بعد ہم نے اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فراؤن اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے فَلَمَّا الْحَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا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 اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وقال فرعون اٹونی بکل ساحر علیم اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کاملے فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ فلما جاء السحرات قال لهم موسیٰ القوماء جب جادوگر آئے تو موسا نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو فلم جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسا نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا خدا شریروں کے کام سمارہ نہیں کرتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّتُم فر آؤ نل این ہند آؤ نلا فل او لنل مصرفی تو موسا پر کوئی ایمان نہ لایا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 ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش وہ اوہ نہوسا و عقیب عال قومی بِمِصْرَ بُيُوتًا مسالو بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً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 كَا آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اِقْضِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا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 إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به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 اور مفسد بنا رہا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وانك كثير من الناس عن اياتنا لغافلون تو اج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں ولقد بوانا بني سو راہ نقی بات اختلف اتم القین کا یقینی بہ نم یو ملقیہ متیفی ماں کا نوفی ہی اختلف اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی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 تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا تک الدین کردبو بھی آیا فتکری اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے اندینہ حق علیہ کلیمت کلا جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے ویم الزاب جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے فلولا ایمان اللہ کو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 قُلِ انظروا ماذا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما تُغْنِ الْآيَاتُ وَانْنُذُرُ عَنْ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ ان کو فار سے کہو کہ دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے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 اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں اجوہنس تم فی شک دینی فلا عب اللہ دین تاب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 الفلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں